میں مغلوب ہو چکا اب تو ان سے انتقام لے یہ تین الفاظ کی دعا ہے لیکن اس کی پشت پر نو سو سال رات دن کی محنت تھی اس دعا نے زمین و آسما کو ہلا کر رکھ دیا اور اس طرح قبول ہوئی ففتحنا اقواب السماء بمائم منہمر وفجرنا الارض عیونا فلتق الماء علی امر قد قدر القمر تب ہم نے موصلہ دھر بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کو فار کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کیلئے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا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 اس پکار کے نتیجے میں ان کے لیے بھی راستے کھل گئے بنا بھی ملی مغفرت بھی ملی دشمن بھی تباہ و برباد ہوا اور مقام بن گیا. نیز بھی ملا سب کچھ ان کے حصے میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے ان دعاؤں میں اللہ تعالی کے ساتھ ایسے تعلق کا جس سے سب کچھ مل سکتا ہے ایک ایک لفظ سے اس کا اظہار ہوتا ہے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 وعدؤك دعاء الخائف الذرير دعاء من خضعت لك رقبته فقادت لك عبرته وَظَلَّ لك جنحه ورجم لك عنفه اللهم لا تجعلني بدعاء قشقي وقم بي رؤوف الرحيم يا خير المسؤلين ويا خير المعطين كونسلامه مير الله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 میں مصیبت زدہ ہوں محتاج ہوں فریادی ہوں پناہ کا طلبگار ہوں ڈرنے والا ہوں ہراساں ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں جیسے بےکس مانگتا ہے اور میں تیرے آگے گڑ گل ہوں جیسے گناہ گار اور ذلیل و خوار گڑ گل ہے اور میں تجھ کو پکارتا ہوں جیسے خوب زدہ آفت رسید پکارتا ہوں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 جیتے جاگتے خدا سے بندے کا براہ راست تعلق جوڑ دیتی ہیں